محمد اللهم محمد اللهم صل وسلم و تسلم الله أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا اللهم المروءه اذا دخلوا قريه افسدوها سبحان وجعلوا وجعلوا وعززه اهلها اذل الله وَكَذَلِكَ يَفْعَلُوا عَلُوا عَلُونَ ارجع إليهم فَلَنَأْتِيَ أَنْيَنَّهُمَّ هُمْ بِجْنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا ولا اصغرو آمن بالله صدق الله تعالى الله العظيم وصدق الرسول ان نبي الكريم السلام عليكم ورحمه الله سلسلہ وار موضوع چل رہا تھا رحلت مصر و حجاد آج مصر میں چلتے ہیں آپ کو معلوم ہے دنیا میں مصر کی تاریخ فرعونوں کے ساتھ وابستہ ہے مصر کے فرعون اپنی فراؤنیت کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہیں مصر میں فرعون ایک نہیں ہوا اس زمانے میں ہر اس شخص کو فراؤن کہا جاتا تھا جو مصر کا بادشاہ بنتا تھا لیکن جتنے فرعون تھے ان کے آثار اور باقیات کو جا کر دیکھا یا تاریخ میں پڑھا یا قرآن حکیم میں پڑھا تو فرعونوں کے متعلق ان کے فکر نظریے کو ان کے فکر و نظریے کو معلوم کیا جاتا ہے ان کے آثار قدیمن سے تاریخ سے قرآن حکیم سے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک انسانیت کا حکومت کا معیار دنیاوی دولت اور دہشت تھی ان کے نزدیک زندگی کا معیار بڑے ہونے کا معیار حاکم ہونے کا معیار دولت تھی اور وہ لوگ زندگی کا معیار دنیا کے اسباب سے سمجھتے ان کے آسارے قدیمہ تاریخ پرانے پاک سے جو پتا چلتا ہے جب ہم نے جا کر دیکھا ان کے باقیات کو آثار کو ان کے چھوڑے ہوئے ساز و سامان کو تو پتا چلتا ہے کہ ان کی زندگی اسی کے آس پاس گھومتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ دنیا, دنیا کے دنیاً زندگی کے حیران اسباب اللہ سے بنائے جائیں اور ان کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنا رخ بٹھایا جائے اپنی داشت بٹھائی جائے اپنا خوف بٹھایا جائے ان کے جب جب جب جب جب کھانے پینے کے اسپاس کھانے <مازلہ> پینے کا سامان یعنی کھانے پینے کے برتن استعمال کے برتن وہ جب دیکھے ان کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ اس وقت انہوں نے اپنے کھانے پینے کے برتن اور سامان استعمال کی چیزیں کیسی بنائی تھی شیشے کے برتن اس وقت میں موجود تھے یہ ساڑھے چار ہزار سال پرانی بات ہے تمہارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساڑھے چودہ سو سال پر. یہ ساڑھے چار ہزار سال پرانی بات ہے اس وقت شیشے کے برتن جگ وغیرہ ہم نے پیالے یہ چیزیں دیکھی حیران رہ گئے انتہائی خوبصورت جگ جگ جگ جگ پانی کی سراہیاں چھوٹی چھوٹی اور اتنا صفائی کے ساتھ بنی ہوئی یہ کہنے پہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں فیکٹری تھی ان کو بنانے والی ورنہ اتنا صفائی بندہ کا ہاتھ تو نہیں پیدا کر سکتا یہ کسی ڈائی میں کیا ہو گیا سونے چاندی کے برتن ان کے سونے کے بیڈ وہ تمہارے ہمارے چار پائیوں کی طرح نہیں میں حیران ہو گیا ہوں بیڈوں کو بننے کے لیے جو تارے, تارے ہوتی ہیں پٹی ہوتی ہے وہ پٹی بڑی عجیب ساڑھے چار ہزار سال میں ابھی موجود ہے سب کچھ چارپائی ان کی وہ بیڈ ان کا وہ لٹکا ہوا ہوتا تھا اوپر چھتوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا تھا سواری سو کے لیے ان کے آل پاس آل گاڑی آل تھی اس وقت دو پہیوں والی جس طرح لاہور میں ریس اور مقابلے کے ٹانگے ہوتے ہیں وہ چھوٹی جگہ ہوتی ہے بیٹھنے کی ایک بندے کے اس طرح طرح خدا جانے آگے کون کھینچتا تھا اس کو لیکن یہ گاڑی موجود ہے پہیا موجود ہے پھر بڑے بڑے بت بنانا اپنے رہائش گاؤں پر یہ جو کا کام تھا انہوں نے احرام مصر بنائے وہ ایک بہت بڑے ہیکل اور جسم میں مسلط شکل کر بہت اونچائی ہے ان وہ اتنا ہیبت ناک کہ دیکھنے سے بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بڑا بن ہے ان کا ایک ایک پتھر ایک گاڑی اور یہ پتھر خدا جانے کتنے سو فٹ کی اونچائی ہے اس اونچائی تک یہ پتھر لے جائے گئے ایک ایک گاڑی جتنا پتھر تھا پچیس من کا تیس من کا چالیس من کا پتہ نہیں کتنا کتنا وزن ہے اس ایک ایک پتھر کا پھر ان کی پوری صفائی ہے خوب تراش کے پھر برابر ان کو جوڑا گیا ہے درمیان میں سوئی بھی داخل نہیں ہوتی تو اسی صفائی کے ساتھ اتنا بلندی تک کون لے گیا حیران ہو جاتے بڑے آج کل دو کرینے اٹھاتی ہیں اور رکھ دیتی ہیں مختلف قسم کی کرینے تو بھائی یہ پتھر کیسے لے گئے اوپر بندوں کا تو اتنا کام ہی نہیں ہے آج کے مستریوں سے ایک اینٹ اتنا صفائی کے ساتھ نہیں جوڑی جاتی جتنا صفائی کے ساتھ انہوں نے اتنے بڑے پتھروں کو رکھا یہ ماں کو دیکھی بات کر رہا ہوں گورے لوگ سائنسدان لوگ وہاں آتے ہیں پاگل ہو رہے ہیں گھوم رہے ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں یار یہ کیا چیز ہے کیسے بنایا کیا کیا آٹھ سو کلو دور سے وہ پتھر لائے گئے بھائی آٹھ سو کلو دور سے اتنا بڑا پتھر وہ تو گاڑی اٹھا کے لا سکتے بندے کیسے اٹھا کے لائیں گے یہ سب کچھ اپنی زندگی کے اتنا خوفناک اور اتنا خوبصورت اور, اور اتنا, اتنا مضبوط زندگی کے اسباب انہوں نے کیوں بنائے کیوں ان کے نزدیک زندگی اسی اسباب کی حیبت کے ساتھ تھی انی اسباب کی طاقت کے ساتھ تھی لہذا کوشش کرتے تھے بھئی پہلے سے میں بڑھ جاؤں میرے پاس سامان زیادہ ہونا چاہیے میری دہشت ہیبت رو دبا خوف دلوں کے اندر زیادہ ہونا با چاہیے با صحیح صحیح جائے جائے تو اپنے, اپنے خوف کو زیادہ, زیادہ کرنے کے لیے, لیے, لیے اپنی حیبت روب کو لوگوں کے دلوں, دلوں میں بڑھانے کے لیے وہ زندگی, زندگی, زندگی کا معیار ایسا رکھتے تھے تو ان کے نزدیک عزت کا معیار یہی دنیا تھی اور دنیا کے یہ اسباب تھے عزت کا معیار عزت ان کے نزدیک انسانیت شرافت اخلاق اللہ, اللہ پاک, پاک کا خوف, خوف اور بندگی یہ چیز بز نہیں بز تھی بز دوسرے لفظوں بز میں بز یوں کہہ سکتے ان کے نزدیک زندگی کا معیار مادی تھا روحانی نہیں تھا اسی وجہ سے انہوں نے اپنے زندگی کے اسباب میں مم زیادہ سے زیادہ جدت پیدا کرنے کی کوشش کی اور زندگی کے اسباب میں حیرت تحجر پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ یہ سمجھیں بھائی بندے ہیں تو یہ لوگ ہیں یہ بندے ہیں ان کے آگے سر اٹھانا بے وقوفی ہے ان کے آگے بات بھی کرنے کی نہ سوچنا یہ خدا اپنے آپ کو کہیں تو خدا مان لو جو کہیں مانتے چلے جاؤ دیکھو تو صحیح یار ان کے پاس کیا ہیں تو ان بھڑو نے زندگی کے اسباب کو زندگی کا معیار سمجھا اور, اور اسی معیار کے اندر, اندر انہوں نے بلندی, بلندی زیادہ سے زیادہ حاصل برد برد کرنے کی کوشش کی یہ چیزیں ان کی زندگی کے اسباب کو دیکھنے سے معلوم ہوتی ہیں ان کی تاریخ کتابوں میں جو لکھی ہے یا پرانے پاک میں آئی ہے اس کو صحیح سمجھنا ہو تو اسباب ان کے دیکھ لیں یہ جی سمجھ آ جائے گا یہ جی کیا فرما رہا ہے پرانے بات اور تاریخ کرتی فرونوں کی زندگی سے فرونوں کے اسباب سے فرونوں کے مالو متا سے ہمارے سامنے زندگی کا ایک آ گیا فرووں والا اب اس کے مقابلے میں ایک معیاری زندگی زیادہ آتا ہے امبیا والا تصویر میں جب بات آتی ہے امبے علیہ السلام کی زندگی کے معیار کی ان کے آثار کو باقیات کو دیکھیں ان کی تاریخ پڑھیں سیرت پڑھیں پرانے حکیم پڑھیں تو آپ کو زندگی, زندگی کے اسباب, اسباب میں جو ایک ہےبت اور حسن اوت مضبوطی فرونوں کے اسباب میں ملے گی ایسے اسباب اور عرب ایسی عرب عرب عرب قوت ایسی مضبوطی ایسی حیرت السلام کی زندگی میں نہیں ملے گی ان کے جو زندگی کے اسباب ہیں نا ان کو سمجھو فرعونی اسباب زندگی کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے یہ سمجھو کل آدم جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ علیہ السلام کے <سؤال> نزدیک میں زندگی وہ نہیں تھا جو فرعونوں کا <سؤال> تھا فراؤنو سمجھ میں فرعونوں کا سمجھ میں اب فرعون کے <سؤال> <فرعون سؤال> مقابلے میں حضرت علیہ السلام سیدنا علیہ السلام کی زندگی <سؤال> کے زندگی شریف کے <سؤال> آثار مبارک کچھ عرصہ رہے کیا تھا جوڑا شریف پاؤں کا جوڑا شریف ہاتھ کا ڈنڈا شاہی یا خدا کی کتاب یا ان کے بڑوں کے بزرگوں کے نبیوں کے ثابتین تھے کچھ نشانی نشانیاں یہ ان کے آثار ہیں نہ موسا علیہ السلام کا کوئی مکان مصر میں ادھر ادھر کہیں نظر آتا ہے نہ ان کے استعمال کے ایسے مضبوط کوئی برتن نظر آتا ہے پھرونے والے گھر پھرونے والا سامان مثال اسلام کی زندگی شریف میں نظر نہیں آتا بلک. ان کے پاس اگر قوت تھی طاقت تھی تو ساری غیبی تھی غیبی اور روحانی تھی کہ انہوں نے خدائے پاک کے ساتھ تعلق مضبوط کیا اور پھر نے دنیا کے اسباب کے ساتھ تعلق مضبوط کیا ان بڑبوں نے سمجھا زندگی دنیا کے اسباب کے, کے ساتھ ہے اور ان, ان, ان پاکوں نے سمجھا زندگی خدا کے اتنا بڑا لوگوں کے مقابلے میں اٹھنے والے مرساسلات تسلیم نہیں کتنا غربت کا گھر ہے کہ آپ کی ہمشیرہ علیہ اسلام آپ کے حمشیرہ مرتبہ پھروں کی گھر والی حضرت شیلا بی بی آسیہ پاک کے پاس وہ کام کرتے تھے جب علیہ السلام نے بی بی آسیہ کے پاس بچپنے میں دودھ پینا کسی عورت کا گوارا نہ کیا تو آپ کی ہمشیرہ محترمہ سلام اللہ علیہ آ، آ، انہوں نے آآ کہا کہ کیا میں بتاؤں ایک بیوی یہ ان کا دودھ, دودھ, آآ دودھ, دودھ آآ پی لے گا نے کہا کون تھا انہوں نے مرشارسلام کی اماں جان کا بتا دیا کیونکہ اماں تھی خدا پاک کی حکمت تھی ملانا تھا آج یہ بچھڑا ہوا بیٹا ماں کو تو ان کا حضرت اضرت علیہ السلام کے اما جی کے تشریف لائیں گے اور دودھ پلایا فورن نے دودھ پی لیا اور کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے یہاں سے مصر سے جیسے تشریف لے جا کر ہجرت پر اکیلے جاتے ہیں حضرت علیہ السلام اب اگلے نبی کی بات کر رہا ہوں فرعونوں کے مقابلے میں فرعونوں کی زندگی کے مقابلے میں نبی کی زندگی سنا رہا ایک اور نبی کی علیہ السلام یہاں مصر سے چلتے ہیں خوشی کے راستے چلتے چلتے مدین میں پہنچتے ہیں مدین مدین اس وقت سعودیہ میں ہے اس کا اب نام ہے البید وہاں پہنچے وہاں ایک کنواں جو اب بھی موجود, اب ہے, موجود ہے حضرت سیدنا موسا علیہ سلط کو اس کنویں پر پہنچے اس کا نام ہے کنویں کا میروشی دانی ہم نے اس کی زیارت کی اس کنویں شریف پر پرانے حکیم نے قصہ بیان فرمایا ہے بیان کرنا علیہ اسلام کنویں شریف کے ساتھ جا کر کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ دو بیویاں پاتا ہیں وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو کنویں کی طرف نہیں جانے دیتی ہٹاتی اور لوگ کنویں پہ پانی پلا رہے اپنے جانوروں کو کوئی پانی لے رہا ہے جانوروں کو پلا رہا ہے لیکن دو بیاتا ہیں وہ ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہے اور جو ان کی بھیڑ بکریاں تھی وہ جاتی ہیں پانی پینے کے لیے تو ان کو ہٹاتی ہیں پیچھے جانے نہیں دیتی مشال السلام حیران ہوئے کہ یہ بیبیاں پاتا اور یہ عمل کیوں کر رہی ہوں آپ جا کر ان سے اللہ امبیال اسلام کی عادت شریف چلتے ہیں تو نظریں سجدوں والی جگہ سجدے والی جگہ پہ رکھتے ہیں آپ چلتے چلتے قریب گئے پوچھا بی بی پاکوں سے آپ تھوڑی دیر بیٹھے ہیں اب ان بی بی پاکوں کا جواب سننا وہ بھی پرانا پاک میں ہے فجا تو ہوا تم شی علیہ ابھی کا اجرا ما سائی دیکو نے ارجی لوگ پلا رہے ہیں کنویں پر پانی ہم اس وجہ سے اپنی بھیڑ بھی بکریوں بھی بکر کو ہٹا رہے ہیں ہم انہوں جانا نہیں چاہتی یہ لوگ پانی پلا کر چلے جائیں گے تو ہم پھر پلائ گے اور مجبوری ہماری یہ ہے کہ ہمارے باپ ہیں کش ہیں بڈھے بندے ہیں ان کے کوئی بیٹا وغیرہ کوئی ایسا ورز نہیں کہ جو ان کا یہ کام کرے تو اس وجہ سے ہم پانی خود پلاتی ہیں ان بھیڑ بکریوں کا خیال رکھتی ہیں اور ہجوم میں لوگوں کے ہجوم میں ہم جانا نہیں چاہتی مشال اسلام نے جب یہ بات سنی اللہ طور تو سمجھ جائے کہ بہت پاک گھر کی بیویاں لگتی ہیں کہ مرد لوگوں کے ہجوم میں جانا گوارا دا نہیں دا کرتے معلوم وہ مسلمان عورتیں لوگوں کے ہجوم میں جانا گوارا نہیں کرتے آپ گئے پانی نکالا نبوت کی طاقت تھی پانی نکال کر بھیڑ بکریوں کو پانی پلا دیا میں سے ایک شریف لائیں۔ چلتے ہوئے الگ سے بات حیا کے ساتھ چل رہی تھی چل رہی تھی جب تو قرآن نے بیان بھر گیا چلتے ہوئے ان کی چال میں حیا معلوم ہو رہا تمشی الگ سے حیا کے ساتھ چل رہی تھی اس کا مطلب ہے مسلمانوں کی عورتیں ان <تصال> کے <indifferent> چلنے میں بھی حیا ظاہر ہوتا ہے تو ان کے چلنے سے دیکھنے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے باحیا بی بی ہے اس کے دل میں برا خیال آنا اس کے حیا کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے بلکہ یوں کہیں کہ اس کے دل میں برے خیال کا آنا وہ بھی پیدا وہ بھی نہیں وہ حجا سے پہچان جاتا ہے اس کے دل میں شرم آ جاتا ہے عزت دار بی ہے بری آنکھوں سے دیکھنا اچھا نہیں ساتھ ہی آپ کے اسلام کی ماحول تعلیم کے حوالے سے بات کرتا ہوں اس سے پتہ چلتا ہے اٹک مٹک کر چلنا جو کہتے ہیں نا جس کو دیکھو کیسے چلتی ہوں دیکھے کیسے لگتی ہوں اٹک مٹک کے چلتی ہوں یہ لانتی عورتوں کا کافرہ عورتوں کا کام ہے مسلمان عورتوں کا کام نہیں چلنے میں عورت کا چلنے میں دیکھنے والوں کو اپنی طرف مائل کرنا یہ خود ایک دینا خود برائی آئی جو کسی اور مسلمان عورت سے ممکن نہیں اب ابھی اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ جی علاج, علاج, علاج سے, سے یا جو ہے اسی کالت کے متعلق یہ ہو سکتا ہے پہلا مانا ہوا تمشی کے متعلق کر کر اب کا مانا ہو رہا ہے کالب کے متعلق کر کر تو مانا, مانا بنے گا اب حیا کے ساتھ بولی پہلا مانا تھا حیا کے ساتھ چل رہی تھی اب مانا ہوا حیا کے ساتھ کلام فرمایا اب یہ ایک اور مسلمانوں کے لیے درس سبق ادب خل پران مجید میں پیش ہو گیا کیا کہ مسلمان کی عورت مسلمان بیویاں Yup. ان کے بولنے سے بھی ہایا چھلکتا ہے لہذا ان کی کلام سے بھی اگلے کے وقت دن, دن میں برائی کا خیال نہیں آتا اس کا مطلب ہے عورت کو بولنے کا انداز ایسا سکھانا جس میں حیا نہ ہو یہ کافروں کا کام ہے مسلمانوں کا کام نہیں قرآن کی بات کر رہا ہوں یا قرآن سے کیا ضرورت تھی او ہو اس طرح بیان فرمانے کی مزید کو اس کا مطلب ہے سکول میں جو باڈی لینگویج پڑھایا جاتا ہے تو وہ اسی وجہ سے پڑھایا جاتا ہے یہ کافروں کی تعلیم ہے کفر سکھاتے ہیں اللہ رسول کا مقابلہ سکھاتے ہیں اور انسانوں کو انسانیت کے خلاف انسانیت کے مخالف جو گلیز آتے, آتے ہیں یہ وہ سکھاتے ہیں گلیز کے بچے بچے باٹی لینگویج کا لائے مطلب یہ ہے کہ جب اے لڑکی تف کر رہی ہے تو تیرے ہوںٹھ اونٹ اونٹ الگ برائی کی دعوت دے تیرے گال الگ دے تیرے بال الگ برائی کی دعوت دے رہا تیرے لباس الگ برائی کی دعوت دے رہا تیری آنکھیں ان کی حرکت الگ برائی کی دعوت دے رہی یعنی تراپا زنا باندھ کر بیٹھ اگر ترقی کرنی ہے یہ کتے کے بچے پڑا ان کو کتے کا بچہ کہنا بھی کتوں کی تھا خدا فرما رہا ہے چلنے میں حیا بولنے میں حیا اور یہ کہتے ہیں نہیں پورے سر سے لے کر پاؤں تک بے حیائی اور برائی کی دعوت ہر کسی کو مل رہی ہو تاکہ اس گشتی کو دیکھنے والا کوئی بھی ایسا مرد نہ ہو اٹھے تو اس کی کوئی چیز باقی رہے वो, वो हरामी बन मी बनका बनती बनका बुढ़्ढा है वो भी बर्बाद हो जाए बच्चा है वो भी बर्बाद हो जाए जवान है, है वो भी बर्बाद हो जाए ये कुत्ते के बच्चे पढ़ाते हैं और लानत है मुर्ला पीरों पर जो इसको तालीम सुना कुत्ते के बच्चे तुम्हें शर्म नहीं आरमी تو سارا کا سارا گھر اپنا اللہ رسول کی دشمنی میں برباد کر رہا ہے لانتی تو میں شرم نہیں آتی اور پھر کہتا ہے کبھی اسلام کے لیے اٹھو کبھی ووٹ دو کبھی فلان کو کبھی فلان کو جہاد کے لیے اٹھو جہاد پر شرم نہیں آتی ڈلے یہی جہاد فرض ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو بچا لو بچا لو بچا یہ جہاد فرض ہے ادھر ادھر جا کر مرو گے حرام موت کتے کی موت مرو گے اور اگر اپنا دین گھر میں قائم کر کے مرو گے تو گھر میں مرو گے شہید مرو گے شہید ملرو منڈی لگی اب بھائی وہ بات سم نہیں ان ابھی بیانا کرتے ان ابھی میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں اجرما سقی کا لنا جو آپ نے ہماری بھیڑ بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دینے کے لیے آپ کو بلا رہے مس اسلام حضرت شعیب اسلام کے تشریف لے جائیں گے سارا کیسا کہانی سنائی کہ میں سر سے آیا ہوں ایسے آیا ہوں یہ ای ای ہوا وہ خو پ کیجیے نجم تو منل خو میں ہوا لینی آپ ظالم قوم سے نجات پا گئے ہیں یعنی کیا ان کا ملک اور تھا اب ایک اور ملک میں آپ آگاہ یہاں پر انشاءاللہ شاء آپ کو کچھ نہیں ہوگا نقصان مطمئن اب بھی پاک پاک فرماتی ہیں یا اب ہو ابو جان ان کو یہ مسافر ہیں ادھر سے اکیلے بھاگے ہوئے ہیں ادھر سے آئے ہوئے ہیں کوئی ان کا سہارا نہیں ہے اور آدمی اتنا ایماندار ہے جہاں دار بندہ ہے ہم نے دیکھ لگا تو اس کو آپ اپنے پاس پاس مزدور رکھ لکھ لکھ لوں کہ حضرت مورشا علیہ السلام کے پاس اس کو تنخواہ دینے کے لیے کوئی پیسہ ویسا نہیں تھا وہ فراؤن تھے وہ فراؤن تھے جنہوں نے احرام مصر بنائے کتنا دولت خرچ ہوئی کچھ نہیں کہہ سکتے اندازہ ہی نہیں کہہ سکتے کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کتنا دولت یہاں لگی ہے لوگوں کو استعمال کیا مزدور بنایا کتنا دولت لگائی کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن یہ فرعونوں کے مقابلے میں نبی تھے ان بڑوں کا میرا معیار زندگی اور تھا ان پاکوں کا معیار یہ اپنی زندگی کا معیار آلہ بناتے تھے خدا کا بندہ بننے میں اور وہ کتے اپنا معیار زندگی بلند بناتے تھے خدا کے بندوں کو اپنا بندہ بنانے سے اسی وجہ سے تو وہ خدا ہی دعوی کرتا ہی اب حضرت شعیب علیہ السلام مزدوری کے لیے رکھتے ہیں حضرت علیہ السلام کو اپنے پاس تو کیا طے ہوتا ہے اپنی بیٹی پاک سے اس بندے کی پاکستان جاتے ہیں ایک تو طاقتور ہے دوسرا امانت دار بڑا ہے آپ نے فرمایا تم میرے پاس مزدوری کرو گے یہ بھیڑ بکریاں جو ہیں یہ چرانی ہیں اس کی عوض میں میں اپنی ایک بیٹی بھی بھی کو آپ کے نکاح میں دینا, دینا چاہتا چاہ. ہوں فأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرة فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين مہر نہیں رکھا جاتا تو مہر کے طور پر رکھا گھر بنا رہے ہیں آپ سہارا دے رہے ہیں بے سہارا یہ بات بھی سنا دوں خالق پاک میں دستگیری فرمائی جب پانی پلا کر پارک ہو کر بیٹھے نا درخت کے نیچے سانس لینے کے لیے وہ من خیر پارک پروردگار میرے جو تو خیر میری طرف اتارے گا گا میں اس کا محتاج ہوں تیری خیر کا موحتاج آؤں اکیلا ہوں علاقے میں اجنبی ہوں تو خدا پاک نے سنی نبی کی دعا تو نبی کے گھر میں جگہ دے دینے آٹھ سال تے ہو گئے بکریاں چرانی اگر دو سال آپ بڑھا لیں گے تو آپ کی مرض نہیں ہے انہوں نے فرمایا مجھ پر یہ شرط نہیں رکھنی دو سال اگلوں گی اگر ہو سکے گا تو پوری کر لوں گا فرمایا بالکل ٹھیک ہے لیکن تو مجھے صالح لوگوں سے پائے گا شعیب جنہوں نے اپنے مزدور پر ذرا برابر بھی زیادتی نہیں کرنی میں ان لوگوں سے ہوں اب بات سمجھنا پیچھے موسا علیہ السلام نبی آتے ہیں تو سامان نہیں جن کے جی گھر جی میں داماد, داماد بنتے ہیں تو سامان نہیں پتا, پتا, پتا چلا, چلا فرعونوں کی زندگی کا معیار ساز و سامان ہے اللہ والوں کی زندگی کا معیار دین و ایمان ایک بات کرتا ہوں رشتہ رشتہ دیکھنا ہو تو اس ان آیات ایمی ایمی ایمی نے سبق دیا کہ رشتے کے اندر کون سی شفتیں آہ آہ لانت پڑی ہوئی ہے نوکری کیا کرتا ہے فلان کیا کرتا ہے پیسہ کیا کماتا ہے لانت پڑتی ہے ان کے پاس کیا پیسہ تھا جن کو رکھا جا رہا ہے بکریوں بکریوں کو چرانے کی مزدوری پر کیا پیسہ ہوگا ان کے پاس بیٹیاں کیا تربیت یافتہ تھیں شاہیب علیہ السلام کی بیٹیاں پاس کہ انہوں نے وہ دو سفتیں دیکھی ایک دیکھا قوی ہے طاقتور ہے پانی کنویں سے خود نکال کر ساری بھیڑ بکریوں کو پلا رہا ہے دوسرا امین یہ امین لو بہت جامعہ ہے بہت مانے رکھتا ہے امین بہت خسالے حمیدہ کا جامعہ ہے امین امانت والا ہے نے ہماری بھیڑ بکریوں کا دودھ تک دوہا نہیں بکری اٹھائی نہیں چرائی نہیں جو بڑی بات ہے جس کا وہ ذکر فرما رہی ہے ابا جان کے سامنے وہ یہ ہے کہ عزت کے حوالے سے بڑا امانت دار ہے اس نے تو ہماری طرف دیکھنا بھی کبارہ نہیں نہیں لانت ہے ان لوگوں جو پہلے سے یاری چمکانے فرنٹ بوائے بنانے کی دعوی ہو کتے کا بچہ تو باپ ہے حرام زیادہ ہے کہ باپ تو لانتی تو تو پیدا ہی نہ ہوتا شرم نہیں آتی کتے کا بچہ تیرے گھر میں بیٹی آنا بیٹی کی لیکن اب بیٹی بھی وہی بن گئی جو باپ تھا اب دیکھو امانت وہ دیکھ رہی باپ کو جا کر یہ جب بتایا کہ دو سیکھتے ہیں قوی اور امین ہیں ابا جان کو تسلی ہو گئے اطمینان ہو گیا کہ ایسا شخص گھر کا فرد بنا لیا جائے گھر کا آدمی بنا لیا جائے تو کما اس کا مطلب ہے دوسرے لفظوں میں پاکستان نظر کی زبان کی دل کی پاک رشتہ ڈھونڈنے میں اس کا خیال کرنا چاہیے یہ قرآن پاک پڑھا رہا ہے سمجھا رہا میں اب بات اب میرے دوستو وقت زیادہ ہو گیا میں سمجھانا یہی چاہتا تھا کہ زندگی کے لیے یار دو ہے ایک فروغوں کا ہے ایک نبیوں کا ہے ان کے نزدیک عزت اس میں ہے امبیال مسلامین کے نزدیک عزت اس میں ہے بات سمجھنا اب قرآن پاک کی آیت پڑی بلقیس نے حضرت بلقیس انہوں نے کہا یہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں جب کسی شہر میں آتے ہیں اس کو فتح کہتے ہیں تو فساد ڈالتے ہیں بات سمجھنا فساد ہیں عزت والوں کو زلیل بنا دیتے ہیں زلیلوں کو عزت والا بنا دیتے ہیں اب وہ کہہ رہی ہے اور مانے میں توجہ کہ ہم بادشاہ یعنی جب آتے ہیں حملہ کرتے ہیں بادشاہ کسی ملک پر یا کسی علاقے پر تو وہاں کے بادشاہوں کو زلیل بنا کر دیتے ہیں اور جو زلیل یعنی جو عوام ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو اٹھاتے ہیں تو بادشاہ بنا دیتے ہیں جو ان کی مرضی کے چلتا ہے یہ نظریہ تھا بالکل اس وقت وہ مشرقہ کافرت سمجھ نہیں آ رہا اب اس کی نظر میں بھی بلکہ یہ نقطہ سمجھ میں جائے بلقیس بلتی، کی نظر میں جو بادشاہ دنیا کے لالچی ہوتے ہیں نا اور دنیا ہی ان کے نزدیک کی طرح ان کی پہچان کے لیے بلقیس کی ایک بات قرآن میں کی ہے کہ اس نے کہا یہ جو سلیمان مجھے کہہ رہا ہے کہ جلدی سے ان پاس آ جاؤ ورنہ میں چڑھائی کروں گا تو میں دلیل کر کے نکال دوں گا اس نے کہا میں دیکھتی ہوں یہ کیا بندہ ہے یہ بادشاہ دنیا کا طالب ہے اس نے کہا میں بھیجتی ہوں ہدیہ اب ظاہر بات ہے ان کے ہدیے بھی تو بادشاہوں کے کیا بلا ہے اس نے سونا جماہر قیمتی چیزیں جو تھیں دیا دیا کاش دو جا کر سلیمان کو دو دیکھتے ہیں بے میج کیا جواب لاتے ہیں یہ فلما جا سلیمان سلحمان مالایا مالا مالا جی بو غریب مالو غریب مالو غریب پر اچھا تم مجھے مال مال دکھا کر مال کے ساتھ میری مدد کرو گے تمہیں پتہ نہیں اللہ باغ نے جو مجھے دیا, دیا وہ تم کو سے بہتر ہے مجھے اس نے دین و ایمان جیسی مزید دولت مزید دی نبوت کے ساتھ سرفراز فرمایا یہ دکھاتے ہو مجھے بل تم بے حدیبیت کم یہ ایسے ہڈیے پر خوش ہونا تمہارا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے جاؤ واپس کرو یہ ہڈیا اور ان سے کہہ دو میں ایسی فوج لے کر آ رہا ہوں جس کا مقابلہ کرنا تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے اب آپ نے اس کو جو اپنی شان دکھانا چاہیے حالانکہ اللہ نے تو آپ کو کیا کچھ دیا جو شان جو عزت سلیمان پیغمبر بلقیس کو دکھانا چاہتے ہیں اور دکھا رہے اس کو سنیے کیا آپ نے کہنات کا جو عجیب و غریب سامان خدا نے دیا ہوا تھا آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں اس کو دکھاتے ہیں کہ تو دنیا کو لیے پھرتی ہے ہماری روحانی طاقت دیکھ اور روحانی حال دیکھ ہمارے خادموں میں ہم میں نہیں اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کون ہے جو اس کا تخت لے آئے اس کے آنے سے پہلے پہلے تو وہ کسا مشہور ہے کیا جن نے کہا میں لاتا ہوں میں اٹھنے سے پہلے اپنا پر مجھے اس سے پہلے چاہیے تو ایک علم والے فقیر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا میں آنکھ جھمکنے سے پہلے حاضر کرتا ہوں وہ آنکھ جھمکنے سے پہلے حاضر ہو گیا تو آپ نے اس کو دکھایا تم سادن سامان کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتی تھی تجھے تمیز ہے میرے پاس یہ طاقت ہے یہ میرا غلام بیٹھا ہوا ہے میری امت پر بندہ ہے تو اس نے تیرے تخت کو اتنا جلدی میں میرے پاس حاضر کر دیا تو بعد میں پہنچ رہی ہے تخت تیرا پہلے پہنچ رہا ہے تو بتا کون سی ایسی چیز ہے تیرے پاس دنیا کی جس کے ساتھ تو میری مدد کرنا چاہتی ہے میرا مددگار تو اتنا مضبوط ہے اتنا تیز امبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ ہمیشہ جس چیز کو زندگی کا معیار بنایا تو خدا پاک کا دین و اطاعت ہے اس کے ساتھ مضبوط تعلق اور فرعونوں نے جو زندگی کا معیار بنایا بڑو نے وہ دنیا کے اسباب ہیں آج کی دنیا پھر فرعونوں کے پیچھے چل رہی ہے تو ہر بھڑوا بادشاہ جو دنیا میں دیکھو گے وہ کتے کا بچہ اسی میں دور لگاتا ہے میرے پاس او وہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اور ہر بندہ پھر اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے اور امبے سلام السلام تو چھوڑ کر اب کے مقابلے میں ہر بندہ آیا ہوا ہے ہو بھائیو کسی وجہ سے یہ دور ایمان ضائع کرنے کا ہے شکلیں صورتیں ظاہر وہ تو مسترد بھی ہے مدرسہ بھی ہے جلسے بھی ہیں داڑھی بھی ہے حج بھی ہے عمرہ بھی ہے ملاد بھی ہے حضرت کے آنا جانا ہے درود سلام ہے سب کچھ ہے لیکن لانٹیوں سے پوچھو لانتی جب نبیوں کے مقابلے میں آیا ہوا ہے تو ایمان کہاں رہے گا نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں رہتی مذاہب رہتے ہیں قائم فقط ایمان جاتا جاتا جاتا ایمان ایسے جاتا شہود نسارا نے نظریات بدلتے وہ اعمال نہیں بدلتے ذہن میں رکھنا نظریات بدلتے ہیں عقیدہ بدلتے ہیں یہ بڑوا ملہ ہے باندر پیر بندر ہے پھر اس کو تمیز نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے یہ زیادہ سے زیادہ اس کو فس کو فجور سمجھتا ہے کتے یہ فس کو فجور نہیں یہ کفرو زند کا ہے